الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والرسولین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان القدیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام علیک یا رسول الله وعلى الیک و اصحابیک یا حبیب الله الصلاه والسلام علیک یا نبی الله وعلى الیک و اصحابیک یا نور الله مدریت نا کے ناظرین سلسلہ مثالی معاشرہ میں اپ کو مرحبا کہتے ہیں اس سلسلے میں نگانے شراء دامت برکاتم نالیہ اپنے مخصوص انداز میں مدنی پھول عنایت ہی فرماتے ہیں معاشرے کے حوالے سے مختلف موضوعوں پر مدنی پھول ہوتے ہیں اور معاشرے کی بہت ساری خرابیاں جن کو ظاہر کیا جاتا ہے ان کا تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے اور افراد معاشرہ کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کر کے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے مدنی چینل کا مدنی چینل کے سلسلے کا کہ ہم اس سلسلے کے ذریعے ان خرابیوں کو دور کریں اور معاشرے کو ایک حقیقی حقیقی طور پر مثالی معاشرہ بنائیں مدنی معاشرہ بنائیں تو اس کی ایک کڑی ہے سلسلہ مثالی معاشرہ درود پاک کی فضیدت کو سوات فرمائیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان شان ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے کہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے جب کوئی مجھ پر دروز شریف پڑتا ہے تو اس کے دروز شریف پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاح و سلامن علی یا رسول اللہ اسکرین پر آپ نمبر ملاضہ کر رہے ہوں گے ان نمبر پر اگر آپ چاہیں تو موضوع کے متعلق کالز بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا آج ہمارا موضوع ہے پڑوسی پڑوسی کے بارے میں آج بات کی جائے گی انشاءاللہ نگانے اللہ دامت شراء میں عالیہ بھی بدرے لنک ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ نگانے شورہ اس وقت ساؤتھ افریقہ میں مدنی قافرے میں سفر پر ہیں تو وہاں سے انشاءاللہ نگانے اللہ شورا سے ہم مدنی پھول لیں گے آپ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے اگر اس پر غور کریں تو پڑوسی اس معاشرے کا ایک اہم جز ہے اس کے بغیر یعنی یہ معاشرے کی تشکیل پوری نہیں ہو سکتی اگر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس محلے میں رہنے والے خوش و خرم نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاون و مددگار ہوتے ہیں اور اگر پڑوسیوں ہی میں آپس میں تھن، تھنیوی ہوئی ہو اور ایک دوسرے کے خلاف محال آ ہو پڑوسی پڑوسی کا خیال نہ رکھے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ایسے محلوں میں لوگ ایک دوسرے کے نہ معاون ہوتے نہ مددگار ہوتے ہیں نہ وہ ایک وہاں امن کی فضا ہوتی نہ محبت نہ پیار کچھ بھی نظر نہیں آتا تو اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے جو ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے بھی ہمیں حقوق بیان کرتا ہے اور پڑوسیوں کے حوالے سے رہن سہن کے طریقے کو بیان کرتا ہے انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے مگر ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے اسلاف رحیم اللہ السلام کا انداز پڑوسیوں کے حوالے سے کتنا اچھا تھا اس روایت حکایت کو سننے کے بعد مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ میرا اپنے پڑوسی کے ساتھ انداز کیا ہے چنانچہ تذکرت الاولیاء میں یہ روایت یہ حکایت موجود ہے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مکان کی رہ پر لیا اور اس مکان کے پڑوسی میں ایک غیر مسلم بھی رہا کرتا تھا حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کمرہ تھا جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے تو اس کے درواز, آپ کے دروازے کے قریب جو ہے اس آپ کے اس کمرے کے قریب اس غیر مسلم پڑوسی کا دروازہ تھا اس نے ایک پرنالا بنایا ہوا تھا جو اس کمرے کے اندر گرا کرتا تھا تو چنانچہ وہ پرنالے کے ذریعے گلازت گندگی نجاست کو آپ کے گھر میں ڈالا کرتا تھا ایک عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے وہاں سے اس کی طرف سے تکلیف ہوتی کچرا ڈالا جاتا تھا مگر آپ اسے کچھ بھی نہ کہتے بلکہ خاموش رہتے برداشت کرتے کچھ عرصے بعد وہ پڑوسی خود ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ کو میرے پڑھالے سے کوئی شکایت تو نہیں ہے سیدنا مالک بن نینا اور اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا کہ شکایت تو ہے تکلیف تو ہے مگر یہ ہے کہ میں نے ایک جھاڑو لے رکھی ہے جو غلازت وہاں سے گرتی ہے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر کے پھینک دیتا ہوں اور پھر جو ہماری معاملات ہیں اس کو میں پورا کر لیتا ہوں جب اس نے اتنا متانت بھرا جواب سنا نا تو اس نے کہا کیا آپ کو غصہ نہیں آتا میں یہ کچرا پھینکتا ہوں آپ کو غصہ نہیں آتا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا پیارا جواب دیا یہاں پر بھی ہماری وہ تربیت ہے ہم بسا اوقات ایسے موقع پر جھوٹ بول کا شکار ہو جاتے بولتے ہیں, نہیں نہیں مجھے تو غصہ نہیں آتا حالانکہ غصہ خلاف مزاج بات پر بسا اوقات آ جاتا ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا غصہ تو آتا ہے مگر میں غصہ پی لیتا ہوں کیونکہ میرے پیارے رب اقض وج اللہ نے قرآن مجید میں تارا چار سور عمران میں آیت نمبر ایک سو واللہ یحب محسنین اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں یہ آیت مقدسہ سن کر اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مثالی کردار کو دیکھ کر وہ غیر مسلم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حد پرس پر اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا مسلمان ہو گیا اللہ کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو واقع ہم نے سن لیا سننے کے بعد یقیناً مزہ بھی آیا ہوگا یار کیسا بلند اخلاق تھا ان کا کیسا مثالی انداز تھا ان کا دیکھیں اسی طرح مثالی معاشرہ بنتا ہے اب میں غور کروں آپ غور کریں میرا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا انداز ہے کچرا ڈالنا غلازت ڈالنا گھر کے اندر وہ بھی یہ تو بہت بڑی بات ہے ہمارے یہاں تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت پرانا پرانی دشمنی ہو بلکہ ذرا خلافی مزاج بات ہوتی ہے تو پڑوسیوں سے ہماری لڑائی ٹھن جاتی ہے کیا ایسے نظارے ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے بالکل ہمیں نظر آتے ہیں تو پڑوسی جو ہے پڑوسی کی کیا اہمیت ہے اس کو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم کریں گے اور نگران شورا علی کے ذریعے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے کہ پڑوسی کے ساتھ ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے دیکھیے میں اور آپ بھی اسی معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں نا تو افراد معاشرہ کا انداز افراد معاشرہ کا کردار افراد معاشرہ کی گفتگو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے سامنے مشاہدات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کا کردار کیسا ہے اس کا انداز کس طرح کا ہے وہ اس کے محلے میں کیا ہوتا ہے بعض محلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ مشہور ہوتے ہیں کیا یہاں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں اور بعض محلے مشہور ہوتے ہیں کہ یار یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سیدھی سڑک ہے چلتے رہو تو جو جہاں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ان معاملات پر غور و فکر نہیں کیا جاتا اچھا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاں پر لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں وہاں پہ پڑوسیوں کا حق بھی ادا کیا جاتا ہوگا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پڑوس والے گھر میں انتقال ہو گیا میت ہے جنازہ ہو رہا ہے اس بارے میں بھی علم نہیں ہوتا تقریبات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ میت ہو گئی موت ہو گئی کوئی غم ہے تو اس کے پاس جا کر تعزیت کرے بندہ عیادت کرے ایسا انداز ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ بالکل ہر ایک دوسرے سے بیگانہ نظر آتا ہے اور بعض جگہ اتنا جو ہے ماحول ملا ہوا ہوتا ہے جیسے فلیٹس کے ماحول ہیں پلازا کے ماحول ہیں سوسائٹی جو اس طرح کی ہوتی ہیں جہاں گھر بہت ملے ملے ہوتے ہیں لیٹس وغیرہ میں تو وہاں بہت کچھ معاملات اچھے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا جاتا ہے مگر بسا اوقات خرابیاں بھی ہوتی ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی بھی ہوتی وہ خرابیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں کیسی کون کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرنے کا سبب بنتی ہے ان کو انشاءاللہ اللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے مگر پڑوسی کے بارے میں ایک حدیث پاک اگر ہم سنیں تاکہ پڑوسی کی اہمیت ہمارے دل کے اندر اجاگر ہو اور پڑوسی کے معاملے میں نرمی کرنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمارا ذہن بنے اور پھر ہم اپنے اس معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں چنانچہ بہت شریف کی روایت ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ صد اللہ تعالی علیہ وسلم کہ فلانی عورت نماز روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے اب اس کی عبادت کا ذکر کیا گیا مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم میں غور کیجیے گا نیک کار اس کی نیکوکاری کاری کے تذکرے کیے جا رہے ہیں کہ صدقہ کرتی ہے نفلی اور نفلی عبادات بھی کرتی ہے مگر پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے رسول اکرم علیہ سلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے پھر اس نے ارض کیا ایک شخص نے ارض کیا دوسرے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فلانی عورت کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اس کے روزہ نماز صدقہ یعنی نوافل وغیرہ میں کچھ کمی ہے کثرت نہیں ہے کرتی ہے مگر اس کے مقابلے میں کمی ہے مگر یہ بات بھی ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی رسول اکرم ور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنت میں اب یہ حدیث پاک بھی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھیں نفلی عبادات نفلی روزے نفلی نمازیں یہ بھی کرنی ہے مگر اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے انداز سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہیں دینی ہے کہیں ایسا نہیں نہ ہو کہ ہم نفلی کاموں میں تو بہت زیادہ مشغول ہوں مگر اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتے ہوں اگر ہم دیکھیں نا مٹی اسلامی بھائیو ہو چینل کے ناظرین تو اس طرح کے نظارے ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو کی تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ آپ کی گاڑی ہے اب گلی ایک ایسی ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ گاڑیاں یوں نہیں کھڑی ہو سکتی آمنے سامنے اب آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے گلی کے اندر جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو آنے جانے میں تکلیف ہے میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے ناجائز کیا یا آپ نے جو ہے گنا کا کام کیا میں صرف سمجھا رہا ہوں بس اوقات کے لیے آپ کو بھی اس طرح کی پریشانی ہوئی ہوگی کہ اب گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو اب میں اپنے گھر والوں کو لاؤں لے جاؤں یا میں اپنی گاڑی اپنی اسکوٹر کو اندر لے جاؤں کہ مجھے اس میں پریشانی ہو رہی تو آپ کو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی اس طرح دوسروں کو بھی ہوتی ہے اچھا اپنی گاڑی پھر ہم دوسرے گھر کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں یار ابھی پانچ منٹ میں آ رہا ہوں دس منٹ میں آ رہا ہوں یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں آنے کا نام نہیں لیتے اب جس کے دروازے کے سامنے آپ نے اپنی گاڑی کو پارک کیا اپنی اسکوٹر کو پارک کیا ہے یا اپنا سامان رکھا ہے اور اس نے اگر آپ کو اجازت نہیں دی تھی اور اس کو یہ تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو اس کو اپنے آپ پر غور کرے نا کہ میرے لیے بھی تو تکلیف کا باعث بن سکتا ہے مارکیٹ میں بھی ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا پڑوسی ہوتا ہے نا چلو ہم گھروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایک دکاندار جو دوسرے دکاندار کا پڑوسی ہے تو اپنی دکان کے سامنے رکاوٹ کو پسند نہیں کر رہا تو دوسری دکاندار کی دکان کے سامنے رکاوٹ کو پسند کیوں کر رہا ہے اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا اور دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس پر خاموش بیٹا ہوں یا میں خود بھی کر رہا ہوں تو اس میں ایسا ہے کہ میں ناک کا ناڑے کر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں کسی بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں ایسا نہ کریں اپنے دل کے اندر احساس پیدا کریں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم غور کریں گے نا تو ہمیں چلے گا یار واقعی یار میرے پڑوسی کو کئی تکلیف تو نہیں ہوتے مجھ سے آج غور کر لیں تھوڑا سا کہ میں جو کر رہا ہوں میرا جو انداز ہے اس سے میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے میرے گھر کے انداز سے میرے آنے جانے کے انداز سے کوئی تکلیف تو نہیں جیسے نگرانے شرا میں ایک مرتبہ اسی طرح سلسلے میں فرمایا تھا کسی کہ بھئی رات کو دیر سے دو بجے ڈھائی بجے کوئی گھر پہ آتا ہے تو گلی میں آ کر جو ہے وہ ہورن بجاتا دروازہ کھولنے کے لیے اب وہ ہورن پہ ہورن بجائے جا رہا ہے لازمی بات ہے دو بج رہے ہیں داد کا پہر ہے کوئی اپنے گھر میں سو رہا ہوگا کوئی آرام کر رہا ہو کسی کا کیا معاملہ ہوگا اب آپ کے اس ہارن بجانے سے اس کو یقیناً تکلیف ہوگی تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ بجائے ہارن اتنی زور زور سے یا اتنی بار بار بجانے کے اس کے بجائے آپ اپنی گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کا دروازہ خود کھول لیں یا دروازے کو دستک دے دیں یا جس سے رابطہ کرنا ہے جو دروازہ کھولے گا اس کو رابطہ کر لیں تاکہ آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو اب آپ یہ بولیں گے یار یہ, یہ کیا بات ہے دیکھیں یہ اتنی سی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے مگر ہے تو تکلیف کا باعث نا کیا آپ اس کو اپنے لیے تکلیف کا باعث نہیں سمجھتے یقیناً سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ رات کو سو رہے ہوں اور کوئی آ کر بہت زور زور سے ہارن بجائے لازمی بات ہے آپ کی نیند میں خلل ہوگا اور آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے مجھے تکلیف ہو رہی میری نیند خراب ہوئی ہے تو اس طرح کسی اور کی بھی نیند خراب ہوتی ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا انداز کس طرح کا اچھا بھئی چوکیدار بیٹھاتے ہیں بھئی آپ نے اپنے گھر کے باہر چوکیدار بٹھایا آپ کے پڑوسی نے آپ کا کیا برا کیا بھائی کہ اس چوکیدار کو آپ نے اپنے پڑوس کے حوالے سے تکلیف کا باعث بنا دیا چوکی دار کو اس انداز میں بٹھایا کہ پڑوس والے آنے جانے میں ہی پریشان ہیں آنے جانے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان کے گھر کی خواتین کو اگر کوئی کام میں پردے کی حالت میں نکلنے میں بھی ان کو اگر پریشانی ہے تو اپنے اگر آپ نے چوکیدار بیٹھایا سیکیورٹی نظام بنایا تو اس پر بھی دیکھ لیں کہ کسی کو آپ کی آپ چوکیداری کے نظام سے تکلیف تو نہیں ہے اگر تکلیف ہے تو اس تکلیف کو دور کریں آپ کی حفاظت آپ کا انداز یہ ٹھیک ہے آپ کے لیے جو چیز ضروری وہ آپ کریں مگر دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث تو نہ بنے نا اگر آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے تو یقینا یہ درست نہیں ہوگا تو پڑوسیوں کے حوالے سے اپنے معاملات پر ہمیں غور کرنا چاہیے اچھا جی ہم پڑوسیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ اپنی کالز کے ذریعے بھی سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے تجربات بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ بسا اوقات کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہوگا جو نہ خوشگوار ہوگا نہ گوار ہوگا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر نام لیے بغیر انٹیکیٹ کیے بغیر کسی کو جو ہے آپ مشہور کیے اپنی اس تکلیف کو بیان کر دیں اس نیت سے کہ کوئی اور کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کا ذہن بن جائے کیونکہ ہم اپنے اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے میں اور آپ دونوں ہی مل کر ہم سب مل کر ہی اس کی کوشش کریں گے تو ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں پڑوسیوں کے حوالے سے بہت واضح احکام ارشاد فرماتا چنانچہ پارا 5 سورت النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے وبد اللہ ولا تشریق و بی شہ ولا تشریق و بی و بل والدین احسانہ وبی دل قربا ول یتاما ول مساکین ولجار دل قربا ولجار دل وار جنوب و صاحب بل جمبی وبنِ سبیلی وما ملکت ایمان کو ترجمہ کنزون اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے باندی غلام سے یعنی ان کے ساتھ بھی احسان کرو ابھی آیات مبارکہ ہے اس کی تفسیر میں وہ فصر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریف فرماتے ہیں تفسیر نور العرفان میں کہ جس کا گھر تمہارے گھر سے ملا ہوا ہے یعنی وہ پڑوسی ہے اور جو محلے دار ہو تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے مگر اس کا گھر تم سے نہ ملا ہو جیسے پچھلے مکان والے یا جو تمہارے رشتے دار ہوں اور پڑوسی بھی ہوں اور وہ جو صرف پڑوسی ہوں رشتے دار نہ ہوں اور وہ جو پڑوسی بھی ہوں مسلمان بھی ہوں اور صرف پڑوسی ہوں مسلمان نہ ہوں غرض یہ کہ پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے کی بہت ساری ہیں ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اچھا برتاؤ کرنے کا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم دیتا ہے اور آیت مبارکہ کے اس حصے وہ صاحب کے تحت فرماتے ہیں یعنی بیوی یا سفر کا ساتھی یا اپنا ہم سبق جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ سبق پڑھتے ہیں یا پیر بھائی یا برابر میں بیٹھنے والا کروٹ کے ساتھی سے یہ مراد ہے کہ ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں اب دیکھیں اسلام ہمیں ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی کے ساتھ اگر ہم صحبت اختیار کریں بیٹھیں تو اس کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے پڑوس میں ہم سالوں رہ رہے ہیں کئی کئی سال تک ہم پڑوس میں رہتے ہیں مگر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوس کے احوال نہیں پتہ ہوتے وہاں غربت ہوتی ہے وہاں تنگ دستی ہوتی ہے پڑوسی کے بچے بچارے غربت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں ان کے کھانے کا نہیں ہوتا کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوس کے معاملات میں اس طرح انٹرفیئر نہیں کرنا مگر کیا کبھی پڑوس کے احوال اس طرح ہم نے, ہمیں معلوم ہوئے ہوں اور ہم نے ان کی مدد کی کوئی کوشش کی ہو ہم نے ان کے لیے تکلیف دور کرنے کا کوئی سامان کیا ہو اس بات پہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے محلے میں رہنے والے سکھ میں ہیں امن میں ہیں چین میں ہیں اطمینان میں ہیں یا کہ تکلیف میں ہیں غم میں ہیں اذیت میں ہیں غربت میں ہیں افلاس میں ہیں فاقہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا ہم تو اپنے گھر میں سیر ہو کر کھا رہے ہیں اپنے پڑوس کے بارے میں بھی تو دیکھیں کیا پتا ہمارے پڑوس میں چرائی نہ جلاؤ اور ان کے گھر میں فاقہ کے فاقا کے ایام ہوں ان کے بچے بھوکے ہوں ان کی آمدنی اس طرح کی نہ ہو اور واقعی وہ اگر حقدار ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اپنے پڑوس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے بلکہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے ہمیں تو اس طرح کی ترغیب دی گئی جب گھر میں کھانا بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کرو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کے یہاں بھی بھیج سکو تو پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح اچھا سلوک کرنے اچھا برتاؤ کرنے کی ہماری شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے اور ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں دیکھیں میں اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں آپ اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچیں آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں سوچیں یہ نہ ہو کہ اس سلسلے کی وجہ سے ہم یہ بولیں کہ میں میرے پڑوسی کو چاہیے میرا خیال رکھے میرے پڑوسی کے چاہیے میرا ادا کرے میرے پڑوسی کو چاہیے کہ میرے معاملات میں میری مدد کریں میرے پڑوسی کو چاہیے کہ مجھے تکلیف نہ دیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک تقاضا ہے مگر ہم سب یہ ذہن بنا لیں کہ میں اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دوں گا میں اپنے پڑوسی کے حق کو ادا کروں گا میں اپنے پڑوسی کا خیال رکھوں گا میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا میں اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کروں گا میں اپنے پڑوسی کی تکلیف میں غم میں اس کی اذیت میں اس کا مددگار بنوں گا اور جتنا ہو سکے گا اس کے ساتھ تعاون کروں گا تو یہ اگر سب ذہن بنا لیں گے تو پھر یہ جو کیفیت ہے نا ایک جو بد کی بے, بے اعتمادی کی یہ ساری انشاءاللہ اللہ ختم ہو جائے گی سیدنا ابو حر اللہ و تعالیٰ سے مروی ہے نبی کریم رعف صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں خدا کی قسم وہ مومن نہیں اور پھر فرمایا ارض کیا گیا رسول اللہ کون صحابہ نے عرض کیا کون مومن نہیں ارشاد فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو یعنی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو کتنی بڑی یہ وعید ہے اور کیسا دردناک ما معاملہ ہے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نبی رحمت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں مومن کامل نہیں کہ جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں ہم بھی تو کہیں اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ہمارے پڑوسی ہماری تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو ہماری وجہ سے تکلیف میں ہوں مگر ہمارے رعب ہمارے دبدبے کی وجہ سے یا ہمارے دنیاوی عہدہ و منصب کی وجہ سے ہمیں کچھ کہہ نہ سکتے ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہوں کہ میری وجہ سے تو کسی کو, کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ایسا نہیں ہے بس اوقات ہم ہمیں ایسا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جن کو ہم شاید تکلیف کا باعث نہیں سمجھتے مثال کے طور پر بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی ٹنکی ہے تو پانی کی ٹنکی کا جو اور فلو ہے پانی بھرنے کا اب اس کا نظام بہت سارے جدید طریقے آ ہیں جس کو بندہ کلیئر کر سکتا ہے مگر وہ پانی بہنے کا نظام باہر ہے پانی بہ رہا ہے پانی بہہ کر پڑوسی کے گھر کے سامنے جا رہا ہے کیچڑ جمع ہو گیا ہے اس کو آنے جانے میں تکلیف ہے اب ہم نے نہ اس کو اس سے معذرت کی ہے نہ اس کے گھر سے آ... گھر کے آگے جو پانی کھڑا ہے اس کو جو ہے صاف کیا ہے بلکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پانی بہا ہے تو کیا ہوا یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے سب کا ہی بہتا ہے پانی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں تو تو یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ آپ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں بلکہ اگر چلیں پڑوسی کو تکلیف نہیں بھی ہو رہی تو آپ کی گلی جو گیلی گلی کے اندر کیچڑ ہو گیا آنے جانے والے راہ گروں کو بھی تو تکلیف ہوگی نا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف کیوں دیں ہم اپنے اپنے کردار سے کسی کو تکلیف کیوں دیں تو یہ اگر چھوٹا چھوٹی سی بات ہے مگر یہ تکلیف کا باعث بنتی اسی طرح ہم بولیں کہ میں تکلیف تو نہیں دیتا اب ہم اس طرح اپنے گھر کے باہر بیٹھک لگا کر بیٹھتے ہیں چوپال لگا کر بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے ساتھ میں جو ہے وہ بلند آباز سے باتیں کر رہے ہیں کہہے کہہ لگا رہے ہیں اور پڑوس والے کو ہماری آواز سے ہمارے کہہ کہوں سے ہماری گفتگو سے ہماری چوپال سے تکلیف ہے ان کے گھر میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہے اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے ہم گلی میں بیٹھے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سامنے بیٹا ہوں آپ گھر کے سامنے بیٹھے ہیں مگر آپ کی آواز اور آپ کا انداز ایسا نہیں ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہو اپنے انداز میں تو غور کر لیجیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہ آپ اس طرح بیٹھ کر کسی کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں آپ گلیوں میں اس طرح چوپال لگا کر اس طرح بیٹھک لگا کر یہ چبوترا کانفرنس کر کر آپ کسی کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں تکلیف نہ دیں اب یہ ایک معاملہ ہے جو میں نے ارض کیا آپ کو تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو یعنی اس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ میں نہ ہو محفوظ نہ ہو تو اب جب ہماری آفتوں ہماری تکلیفوں سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہوگا تو کہیں ہم بھی اس وعید کا شکار نہ ہو جائیں جیسے مکان کی تعمیرات ہوتی ہے اب جو ہمارے ہاں رائے میں وہی باتیں کر رہا ہوں نا مکان کی تعمیرات ہوتی ہے تو تعمیرات میں جو مٹیریل آتا ہے بجری ہے اسی طرح جو ہے کرش ہے سیمنٹ ہے بھرائی کے وقت جو مشین آتی ہے پانی کا جو استعمال ہوتا ہے یہ ساری چیزیں لکڑیاں ہوتی ہیں کیلے ہوتی ہیں اب یہ جو ہم ہمارا انداز ہے ہمارے معاشرے کا وہ کس طرح کا آپ دیکھیں کیا پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی اس سے بالکل ہوتی ہے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس کے گھر کے آگے آپ نے اتنا بڑا ٹرک جو ہے کا ڈال دیا ہے کرش کا ڈال دیا ہے اس کو آنے جانے میں تکلیف ہے اب آپ نے آپ کی بھرائی جو ہے چھت کی وہ دو دن بعد ہے آپ نے ابھی سے ڈال دیا اس کو اپنے گھر میں آنے جانے میں پریشانی ہو رہی اور آپ بولیں میں کون سی تکلیف کا باعث بن رہا ہوں بھائی میرا مکان بن رہا ہے نا تو مکان بن رہا ہے تو تکلیف تو تھوڑی بہت ہوگی برداشت کرنی چاہیے محلے داری ہے تو ٹھیک ہے برداشت کرنی چاہیے وہ برداشت بھی کر رہا ہے مگر یہ تو دیکھ لیجئے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے آپ کیوں کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں اس طرح کا انداز اختیار کیجیے کہ کوئی اور کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن جائے نا اسی طرح مکان بناتے ہیں اب دیوار سے دیوار ملی ہوتی ہے پڑوسی کا مکان اگر تھوڑا سا کچا ہے یا یعنی سمجھے کہ اس کے مقابلے میں کمزور ہے جو اب بنا ہے تو اب مکان کے مکان کی ترائی کی جاتی ہے نئی بلڈنگ ہوتی ہے تو جو تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے پانی دیواروں میں رستا ہے اس سے پڑوسی کا سارا کلر خراب ہو جاتا ہے کون جا کے والے سے پوچھتا ہے کہ بھائی ہمارے مکان کی تعمیرات کی وجہ سے آپ کا جو رنگ خراب ہوا ہے اس کا جو بھی بنتا ہے وہ آپ مجھ سے لے لیجیے گا میں آپ گھر میں رنگ کروا دوں کسی نے پوچھا میں نے پوچھا آپ نے پوچھا اور کریں اس کی جو دیوار بیچاری کی ساری خراب ہو گئی یا اس کی گھر میں سلن آ گئی دیواروں کے اندر جو ہے سیدھ آ گئی. پانی جو ہے وہ اوپر کی دا. آپ نے گھر اونچا کیا پانی جو ہے اس کی دیواروں میں اس طرح رس گیا کہ اس کے رنگ کو خراب کر رہا ہے بنیاد کو خراب کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا مکان اونچا نہیں بنا سکتے مگر آپ کی وجہ سے اس کے گھر کا جو رنگ خراب ہوا ہے اس کی جو عمارت میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ آپ اس کی اس نقصان کو پورا کریں یا نہ یہ کہ آپ بولے کہ بھائی میرا مکان بنا دو تکلیف تھوڑی بہت تو برداشت کرو یار برداشت کرنے سے مراد کیا ہے آپ نے تکلیف دی ہے تو آپ کو اس کی تکلیف کا اضالہ کرنا پڑے گا تاکہ کل کو کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی جب اس طرح کا ہوگا پھر ہمیں احساس ہوگا تو یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا آپ سمجھتے بالکل ہوتا ہے تو لہذا اپنے اندر احساس پیدا کریں پڑوسی کا احساس پیدا کریں تاکہ ہم پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے ماشاءاللہ اللہ نگران شرا دامت برکات کی زیارت کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے تو آ... آواز محسن بھائی کی نہیں آ رہی تھی بلکہ نہیں آ رہی ہے لیکن پتہ چلا کہ آواز اور یہاں سے سگنل اوکے ہیں تو جی حاضری دے دی ہے جی الحمد للہ ربی العالمین وسلات وسلام علا سلیم اما وارف عرب اللہ شعیۃ علجیم اللہ رحیم آج ہمارا جو موضوع ہے وہ غالباً پڑوسی ہے نیبر جی اور وہاں بات کیا ہو رہی ہے یہ مجھے اس کا اندازہ ہے نہیں لیکن یہ کہ محسن بھائی اگر آپ کو تھوڑا فرما دیں گے وہاں کیا موضوع چل رہا تھا تو میں انشاءاللہ لیتا ہوں تھوڑا میں نے موبائل پر آپ کی آواز آن کی ہوئی ہے لبھائی میں ارضی کر رہا تھا آہ, پڑوسیوں کے حوالے سے چند میں نے مثالیں دی تھی کہ جو ہمارے معاشرے میں تکلیف کے انداز ہے اور ہم اس کو تکلیف نہیں سمجھتے بلکہ ہم ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں جیسے مثال کے مکان کی تعمیر کی ہے تو برابر والے کی جو دیوار ہے اس کا سارا رنگ خراب ہو گیا ہم نے جا کے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کا رنگ جو خراب ہوا ہے تو اس کا جو ارجانہ میں ادا کروں گا تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی آپ نے حق تلفی کی ہے تو آپ اپنے پڑوس کا خیال رکھیں اور اس کا اگر آپ کی وجہ سے رنگ خراب ہوا ہے تو جا کر اس سے معلومات کریں اور اس کا جو رنگ کا ہر جانا ہے یا آپ رنگ کروا دیں تاکہ اس کی تکلیف دور ہو جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں یہ تو خیر آپ کو پورا ایک موضوع لے کر چل ہی رہے ہوں گے اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے اس کا نام ہے مثالی معاشرہ تو ظاہر ہے مثالی معاشرہ وہ کیسے بن سکتا ہے جس کا پڑوسی اس کے پڑوسی کی شرارتوں سے اور اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو اب چونکہ یہاں سگنل پرابلم آ سکتا ہے لہذا میں چند مدنی پھول ارض کر کے پھر آپ سے مدنی چار کے ناظرین سے رخصت بھی لوں گا کل صبح فجر کی نماز محب المدینہ ایئرپورٹ पर پر پڑھ کر میرا سفر جاری ہے اور ابھی میں کچھ دیر پہلے مغرب کی سمجھے گئے نماز میں, میں یہاں ساؤتھ افریقہ سفی نگر ڈربن پہنچا ہوں اور چونکہ مثالی معاشرے کا سلسلہ بھی تھا اور پھر یہ کہ یہ بھی میری نیت تھی کہ کل چونکہ گیارہ بجے دارالمدینہ کے حوالے سے میرا ویڈیو لنک کے ذریعے سنوں کو بڑا بیان بھی ہے تو ملک و بینون ملک ہمارے دار المدینہ کا جو مدنی عملہ ہے یہ جمع ہوں گے تو ایک چیک, چیک بھی ہو گیا نیٹ کے ذریعے تو اپ اپ سگنل پراپر ہیں یا نہیں ہے تو آپ کے وہاں کے گیارہ بجیں گے پاکستان کے اور یہاں کے تین گھنٹے کا چونکہ فرق ہے تو یہاں آٹھ بجے ہوئے ہوں گے نو دس گیارہ جیشاء اللہ وہ ایک ایسا معاشرہ جس کو مثالی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اور موضوعی ہمارا ہے پڑوسی تو پڑوسی پڑوسی کے شر سے اگر محفوظ نہیں تو پھر اس کا مثالی معاشرہ بننے کا یا مثالی معاشرے کے بارے میں بات کرنے کا جو خواب و تصور ہے یقیناً وہ کیسے پورا ہو سکے گا صحیح فرمائے حتیہ کہ جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بڑی واضح تو پر نظر آتی ہے کہ اگر پڑوسی آپ کے معاملے میں اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو آپ اس کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے حتیہ کہ پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ غمخواری پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ خیر خائی ان کے ساتھ دین جوئی کے معاملات کرنا حتیہ کہ اپنے گھر میں پڑوسی مگر شوربہ زیادہ کر لینا حتیہ کہ یہ کہ پڑوسی بھوکا ہو اور ایک پڑوسی پیٹ بھر کر کھائے تو اس کے بارے میں بھی ہماری کتابوں میں روایتوں میں تاکیدیں آئی ہیں کہ ایک اہتمام باقاعدہ پڑوسی کا یا جس کا ہم رائٹ آف لیبرس کہتے ہیں پڑوسیوں کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے حتیہ کے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے کے بارے بتایا کہ جیب المین علیہ السلام کہ وہ پروسیوں کے متعلق بیان کرتے گئے حتیہ کہ ہوا کہ پروسی وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے تو یہ جو صورتحال جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کو اگر سامنے رکھیں تو بڑے واضحوں پہ پتہ چلے گا کہ پروسیوں کے متعلق ہمارا دین ہمارا اسلام ہماری کس قدر رہنمائی فرماتا ہے ہاں میں نے تو یہاں تک جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر پڑوسی انتقال کے بعد کسی کے اگر پڑوسی اس کی نیکی پر گواہ بنے کہ یہ نیک ہے تو گویا کس طرح کے بھی مزہ میں نے پڑھے ہیں کہ اس کے لیے گویا کہ جنت کی بشارت ہے جی بالکل پڑوسی کو امن دینا پڑوسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا ہمیں پڑوسی کی متعلق اس کے لیے آسانیاں مہیا کرنا چاہے آپ کی پارکنگ کا مسئلہ ہو آپ کے پانی کا مسئلہ ہو آپ کے کھانے پینے کا مسئلہ ہو آپ کی عیادت کا غمخواری کا پیار کا محبت کا تعلق کا جو بھی آپ کے کام ہیں تو اس میں پڑوسیوں کے بارے میں با غور کرتا رہے کہ یہ میرا پڑوسی آرام تو نہیں کر رہا ہوگا یا یہ میرا پڑوسی سو تو نہیں رہا ہوگا یعنی اس کے گھر میں تو بیمار تو نہیں ہے یعنی میں آپ کو جو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں یہ احساس ہمیں ایک کاش کے نصیب ہو جائے حامی ٹھیک ہے عرف اور کے مطابق ایک کام کریں ہر چیز میں میری شرح گرفت ہو رہی ہوگی ضروری نہیں ہے لیکن دی دی میں اپنے اخلاق کے ایک معیار کا بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے اخلاق کا کوئی ایسا معیار بن جائے مثال کے ہم کو گھر میں کام شروع کروانا چاہتے ہیں تو پڑوسی سے کوئی مشورہ کر لیا کہ جی میں کام شروع کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو کوئی زحمت تو نہیں ہوگی تو یہ سب شدید تقاضے اخلاق کی تقاضے پورے کرتے ہوئے یہ میں ع کرنا چاہ رہا تھا تو اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گے یار یہ نہیں ان کا ٹائم ہے یعنی ان کے بچوں کا ٹائم ہے یعنی ان کے گھر میں بیمار ہیں تو یا چلو تھوڑے دن گزار لو یعنی ہمارا پڑوسی کہہ کے چند دن ابھی کئی پرسو میری والدہ کو مثال کے طور پر آپ کو کہتا ہے کہ کل پرسو ہی میری والدہ کو مطلب ہارٹ اٹیک کا عائزہ ہوا ہے ہم آج ہی لائیں ہاسپٹل سے تو چند دن تھوڑا سا مطلب والدہ کو ڈاکٹر نے گردسٹ کا اور دوائی وغیرہ کا خاص تاقی کی ہے اب آپ پڑوسی ہیں تو آپ کا ایک زمین بنے یار ہم اپنا کام تین چار پانچ دن ایک ہفتہ ڈیلے کر دیتے ہیں ہمارے پڑوسی کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے دوسرا ہی کا اگر آپ کو دو دن کے بعد پتہ چلا کہ ان کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو یہ بھی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ میرے پڑوسی میرے پڑوس میں رہنے والے کی ماں کو دو دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا مجھے پتہ کیوں نہ چلا میں اتنا بےخبر ہوں اپنے پڑوسی کے حوالے سے تو یوں اگر ہم پڑوسی کے متعلق اس کے سہولت کے مطابق اس کے سونے جاگنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے جہاں جہاں شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں ان کے متعلق اگر ہم غور کرتے رہے پھر خدا نہ کہ اگر پڑوسیوں کا کوئی پڑوسی ایک ساتھ قریب قریب رہتے ہیں بیٹیوں کے بیٹوں کے بہو کے ناماد کے تو یہ گھر بار کے کچھ نہ کچھ مسائل یا کچھ نہ کچھ چیزیں پڑوسی کے کان میں آئی جا ہیں عموماً یا تو اس کا جذبہ ہوتا ہے کہ تانگ جان کرنے کا اور معلومات حاصل کرنے کا یا پھر اس کو پہنچ جاتی چیزیں اب آپ کو پتہ چلا کہ میرے پڑوسی کے گھر میں یہ پرابلم ہے یا اللہ نہ کرے اس کے بچوں کا کوئی ایج یا برائی یا گھر کا کوئی ایج یا برائی یا میاں بیوی لڑے اس کا شور یا اس کی چیز کانوں میں پہنچ گئی تو اس کا ڈول نہ بجائے ویسے بھی قیمتوں میں پڑ جائیں گے توما تو پڑ جائیں گے بوتانے پڑ جائیں گے تو اب یہ پڑوسی ادھر سے بھی اتنے مکان تو ادھر سے بھی یہ تو چاروں طرف سے وہ غور کریں اور جو میں عرض کر رہا ہوں اگر اس طرح کا کوئی مدنی ذہن یا مدنی سوچ ہماری بن جائے تو میرا خیال ہے کہ شاید اس میں ہماری محبتوں کے پیار کے تعاون کے بڑے خوبصورت سے مناتے ہوں گے جو پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوں گے پڑوسی ایک دوسرے کو دکھ اور غم میں شریک ہو رہے ہوں گے تو پھر پڑوسی ایک مہیلا ہے ایک پڑوس ہے پھر ایک علاقہ بڑا بنے گا تو ان کرتے کرتے شہر اور پھر شہر نے شہر کا ملک کیوں نہ امن کا گروارہ بن جائے بالکل تو مثالی معاشرہ بنانا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ خود اپنے طور پر مثالی پڑوسی بن جائیں کیا آپ مثالی پڑوس سے آپ بنے آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا آپ اس کے ساتھ اچھا کریں یہ ادتی یا آسن والے برائی کو بھلائی آپ کا اگر اپنا مزاج بن گیا ہوگا کہ میں شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے اخلاقی تقاضے پورے کرتے ہوئے اپنے پروسی کے حوالے سے میں خیال رکھوں گا اور میری طرف سے میرے پڑوسی کو کوئی اذیت نہ پہنچے میں معافی مانگتا رہوں گا معذرت کرتا رہوں گا آتے جاتے ہوئے کبھی کبھار موقع ملے گا تو جی ہزر آپ کو میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچنی ہو تو بتا دیجیے گا اور آپ بھی اتمام کیا اور ایسا کر نہ جی جانور کا باندھنے کا بھی سلسلہ بھی پڑوسی کے کر کے کریں تو جناب وہ جانور بھی جو اگر وہ گند وغیرہ کرے گا تو وہ بھی پڑوسی کے کر کے قریب چیزیں خیال رکھنے کی ہیں بالکل اچھا آپ نے ماشاءاللہ اللہ مدنی پھول عنایت فرمائے آپ کی طرف سے جو مدنی پھول ملے یقیناً یہ قابل غور ہیں اور قابل عمل ہیں مگر ایک عام آدمی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار آپ نے کہا کہ میرے یہاں تعمیرات ہو رہی ہے میرے یہاں میں کوئی کام کرنا جا رہا ہوں تو میں اپنے پڑوسی کے بارے میں کچھ سوچ لوں اس سے مشاورت کر لوں تو کیا ہے میں کام کر رہا ہوں میرے پڑوسی کو پتہ چل گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا نظام خود کر لیں میں نے کوئی ٹھیکا تھوڑی لیا اس کا آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں میں نے کب کہا کہ آپ نے اس کا ٹھیکا لیا ہوا ہے ٹھیکہ لینے کی بات تو میں نے کی نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے کہ ٹھیکہ کر کے ہم نے نہیں لیا لیکن اگر آپ اپنے پڑوسی کے بارے میں اچھا عمل کریں گے اچھا سوچیں گے اس کے اچھا برتاؤ کریں گے اگر زیادہ ٹھیکہ نہیں لیا لیکن ہو سکتا ہے یہ اچھا آپ کے لیے تو اچھے کا سبب بن جائے حرف کیا ہے اور اگر مطلب کہ میرے پڑوسی کو مثال میری روٹین کچھ اور ہے اور میرے پڑوسی کو گھر میں کام کروانا ہے یا اس کے لیے کوئی اور گھر کے مسائل ہیں کام ہیں تو میں یہ غور کروں تھی کہ میں بھی تھوڑی سی روٹین آگے دے کے کر لوں گا میں اپنے پڑوسی کو کہہ گا گی یار یہ میں ایڈجسٹ کر لیتا ہوں آپ اپنا کام شروع کریں میں نہیں کر نہیں آج یہاں گاڑی کڑی کر دیں نہیں آپ یہاں اسکوٹر کھڑی کر دیں نہیں یار آج یہ پہلے کر لیں نہیں ہر پڑوسی اپنے پیڑ پر یہ سوچے کہ میں اپنے پڑوسی کے لیے اچھا بن جاؤں صحیح نہ کہ وہ یہ سوچے کہ میرا پڑوسی میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے صحیح اگر ہم اس طرح مطلب کہ سوچیں گے اللہ کی رحمت سے فائدہ ہو سکتا ہے میں یہ ارض کرنا چاہ رہا ہوں اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہر ایک اپنے بارے میں سوچے کہ میں اچھا پڑوسی ہوں یا نہیں اپنے بارے میں خود ہی ٹک مارک لگا کہ صحیح کا نشان آتا ہے یا غلط کا نشان آتا ہے کہ میں اچھا پڑوسی ہوں یا میں برا پڑوسی ہوں یہ اپنی جگہ درست آف فرما رہے ہیں مگر یہ بھی تو ہے نا کہ مثال کے طور پر میں اپنے گھر کے اندر خوش ہوں ایک عوامی سوال ہے میرا پڑوسی اپنے گھر کے اندر خوش ہے مجھے کیا پڑی میں اس کے گھر کے معاملات کو دیکھوں یا اس کی تکلیفوں کے بارے میں جا کر جو ہے اس کی تکلیفوں میں شریک ہوں میں اپنے گھر میں میں اپنی تکلیفوں میں وہ اپنے گھر میں اپنی تکلیفوں میں میں اپنی خوشیوں میں وہ اپنی خوشیوں میں ہے تو مجھے کیوں کسی کے معاملے میں جو ہے بیچ میں پھنسایا جا رہا ہے اور کسی کو کیوں میرے معاملے میں جا رہا ہے نہیں اصل میں محسن بھائی میں تان جان کیا کسی کے گھر میں مداخلت کسی گھر میں انٹرفیئر کرنے کے حوالے سے بات نہیں کر رہا سائی. لیکن خوشی زمین کا تو پتہ چل جاتا ہے پڑوس میں ایسا نہیں ہے نہیں چل رہا آپ جب ملیں گے جلیں گے یا ماشاء اللہ اللہ توفیق جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کے آبادی ہیں اور اپنے پڑوسی کو بھی نماز کے لیے اور جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں تو آتے جاتے ہوئے کچھ نہیں کچھ نہیں کم از فجر و عشاء میں پڑوسیوں کے ساتھ سلام دعا ملاقات اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز پڑھنے کا جو ایک نظام دیا کہ محلے والے پڑوس آپس میں ملتے ہیں جمعہ میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ خیر خیرت پوچھتے ہیں سلام کرتے ہیں آپ کیا حال ہے ٹھیک ہے اور پتہ چل جائے کہ کچھ بےچارے کے یہاں پرابلم ہے تو کوشش کرتا ہے انسان کہ میں میرے لائے کوئی کام ہو یا میں کچھ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا تو جھوٹی آفر بھی نہ کرے اور دعا کر دیں دعا, دعا کرنا بھی تو کام ہی ہے بالکل اس کے لیے آسانی کی دعا کر دیں اب یہ کہ میں اپنے گھر میں خوش ہوں اپنے گھر میں خوش ہے تو یہ تو کوئی نہیں ہے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پڑوسی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے اور آپ کا کوئی عمل میں نے اس کے شریک تقاضے اخلاقی تقاضوں کو پورا کرنے کی ایڈ لگائے ٹھیک ہے تعاون کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ اس کا غف ہلکا نہیں کر سکتے اس کی پریشانی کم نہیں کر سکتے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اس کے گپ و پریشانی میں جی بالکل اس کے غم و پریشانی میں اضافہ نہ ہو بالکل آپ نے صحیح بات اس فرمائی اور ہمیں اسی بات کا خیال رکھنا چاہیے آپ فرض کریں نا موسم جی جی سالی معاشرہ بنے گا اگر آپ وی پڑوسی بن گئے اللہ کریم ایسا کرم کر دیا کہ ہم لوگ اچھے اور نیک پڑوسی بنے اپنے گھر میں اچھی اور نیکی کے معاملات رکھیں اور خود بھی نیکی کریں پرہیزگاری اختیار کریں آمید. خود بھی نمازیں پڑھیں اپنے پڑوسیوں کو نمازوں کی دعوت دیں اپنے پڑوس میں مقتط المدینہ کے رسالے بھجوائیں مقت المدینہ کے ان کے اپنے پڑوس میں مدنی چینل آپ معلومات کریں جتنے بھی مدنی چینل پر ہمارے نارجرین دیش کی سن رہے ہیں مدنی بھی کیا کرتا ہوں کیا معلومات کے رہا آپ کے محلے میں آپ کے پڑوسی مدنی چین چل رہا ہے نہیں چل رہا یہ بھی مدنی یہ بھی پڑوسیوں کی خیر خواہ ہے پڑوسیوں کے لیے یہ بڑا مطلب کہ بہت خوبصورت کام ہے اس طرح کے انشاءاللہ معاملات کریں آپ بھی مطلب کہ جب ہفتہ وار میں ہفتہ آشت... وار اجتیما میں آئے کو دعوت دے کر ساتھ لیتے ہوئے ہیں مدنی مذاکرے میں اپنے پڑوسیوں کو ساتھ لیتے ہوئے آئے ہیں. آپ کے یہاں علاقے میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہو تو اپنے پڑوسیوں کو دعوت دے کر مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کرائیں فجر کے بعد کے مدنی حلقوں میں شرکت کرائیں یوں آپ کا ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے تو اپنے محلے میں جو پڑوسی ہیں ان کو بھی دعوت دے کر ہفتہ وار اپنے مدنی قافلوں کے ان کو مسافر بنائیں دیکھیں ان شاء اللہ آپ کا مثالی بنیں گے آپ کا مہیلا مثالی بنے گا آپ کا شہر میں ان مثالی بنے گا اور ان ہماری محبت ہی مثالی ہوگی اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو مثالی پڑوسی بننے کی توفی اور جو خود شریعت ایک پڑوسی کے لیے ہے اور جو اخلاقی تقاض ایک پڑوسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے نبھانے کی توفیق اگر اجازت ہو تو ایک کال لے لیں اس کا جواب دے دیجیے جی لے جی ایک کال چلائیے گا محمد رضوان اخواری جو ہے نز وقت افریقہ سے کر رہا ہوں پیارے پیارے نگرانی شورا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم آپ کے پڑوسی کس طرح بن سکتے ہیں میں آپ کا پڑوسی بننے میں بہت خوشی حاصل ہوگی آئی لو مدنی چینل آئی لو دا وی منہ کو اچھا تو آپ کو میرا پڑوسی بننا ہے تو ہمارے اس کو پر تو پڑوس بننے اب پڑوس بننے کے لیے نا ہے تو ایریا چالیس گڑھ ادھر چالیس گڑھ ادھر چالیس گڑھ آگے چالیس گڑھ پیچھے اس طرح تو ہے اب میں تو فیضان مدینہ کے قریب رہتا ہوں اب وہاں پر دیکھ لیں اگر آپ پروش بن جائیں اللہ کرے کہ نیکوکاروں کے پروش مجھے نصیب ہوتے رہیں اور الحمدللہ للہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں میرا اس نے زن گمان غالب ہے کہ اس کی نیکی پرہزگاری اپنی مثال ہے بالکل دعا کریں کہ ان کے پڑوس ان کا پڑوس بھی نصیب ہو جائے اور ان کے پڑوس میں رہنے کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق نصیب ہو ابھی تو آپ ساؤت افریقہ میں ہیں اور یہ کال بھی غالباً وہیں سے تھی تو ابھی وہاں رہ کر کچھ دنوں کے لیے پڑوس مل سکتا آپ کے بدنی مننے کو میں یہ ہے جانس وارک ہمارے جی اکیل بھائی ہیں جی جن کے شہزاد ہیں اور میں اس وقت شفی نگر میں ہوں ڈربن اور یہ کافی یہاں سے فاصلے پر ہے ٹھیک اب اجازت دیں جزاک اللہ خیر بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائیں حبیب صلی اللہ علیہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی ضلع کے ناظرین سلسلہ مثال معاشرہ آپ ملاح کر رہے ہیں نگانے شراء نے ساؤت افریقہ کے مدنی سفر کے درمیان آپ کو مدنی فلی عنایت فرمائے ہیں کہ پڑوسی کیسا ہونا چاہیے مجھے ایسا پڑوسی بن جانا چاہیے کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے تکلیف نہ ہو ہر ایک اگر اپنے آپ کو مثالی پڑوسی بنا لے گا تو انشاءاللہ اللہ ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا دعوت اسلامی یہی چاہ رہی ہے مدنی چینل یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ہر طرح سے مثالی معاشرہ بنا دیں کہ جس میں دکھ درد تکلیف اگر کسی کو ہے تو اس کا درما کرنے کے لیے اس کا مداوا کرنے کے لیے اس کا حل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوں جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہوں اللہ تعالی ہمیں ان تمام مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا اور مثالی پڑوسی بننے کا جذبہ عطا فرمائے آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم